پپا چاو گلاس بری گلاس مرے کی رکھی آواز صحیح نہیں کہانی پہ بڑے ہی کھڑی سلام عالا رسول ہر کری مالا علی و صاحب دوستوں السلام علیکم آج کی اس نشست میں ہو علامہ اقبال رحمہ اللہ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 چشار پہ سنے ہوں گے لیکن آج ان شاء اللہ نظیر آسان لفظوں میں پوری نظم کی شرح پیش کی جائے گی سبحان اللہ ابلیس کی مجلس سے شورا کے الفاظ پر آپ غور کریں یہ عنوان یہ سرخی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 دنیا میں دوسرے نظام خطرہ بنے ان کو بیان کیا سرمایہ نظام کے لیے خطرہ بننے والا نظام کارل مارکس وہ بھی یہودی تھا اس کا اشتراکی کمزم نظام کا نام آتا ہے یہ سرمایہ داری نظام کے لیے خطرہ بنوائے آواز کاٹ پھر اس طرح کی نظام کے لیے مقابلے میں یہودی نے ایک اور کھڑا کر دیا اس کا نام ہے فاسٹ نظام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 بڑا مضبوط اور مستحکم ہے اور اس کے نتائج سارے ہمارے حق میں ہیں یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے لیکن آگے جو خطرات ہیں دیکھو وہ فلانا نظام ہے اشتراکی پر فاسٹ وہ اشتراکی نظام جو ہے نا وہ سرمایہ داری کے مقابلے میں اٹھا تھا وہ بھی جوتی کا تھا سمجھ نہیں آ رہی پھر فاسٹ کو اٹھانے والا وہ بھی جو تھا وہ مصولی نہیں تھا اٹلی کا کیا تھا اس کا نام مسولینی میم سین وا لام ينین. مسولینی وہ بھی یہ تھا یعنی شرارتیں ساری یہ تو مسولینی کا نظام فاسٹ آ گیا وہ اشتراکی کے مقابلے میں یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا تاش کے پتے پہ پتا تو سرمایہ داری نظام کو توڑنے کے لیے اشتراکی آیا پھر وہ بھی یہودی تیار کر دیا یہودی کے نظام اس اشتراکی نظام کو توڑنے کے لیے فاسٹ نظام مصولی نے تیار کر دیا سرمایہ داری نظام کے لیے اشتراکی نظام خطرہ بن گیا اشتراکی نظام کے لیے فاسٹ نظام جو ہے وہ ہلاکت بن گیا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 لگتا یوں ہے کہ اقبال نے یہ فردی مجلے سے مشاورت جو بنائی ہے نا ابلیس کی یہ جو مجلے سے مشاورت ہے اس کے اس کا نقشہ انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے اور کیونکہ وہ سراپا ابلیس اور ابلیس کی اولاد بیٹھے ہیں اس وجہ سے اقبال نے ان کی مجلے سے مشاورت کو جب فردی کہانی بنا کر پیش کیا تو نام دیا ابلیس کی مجلے سے شورا جس کا ہمارے دیسی لفظوں میں یعنی شورہ نہیں میں ساری پنجابی آگا گے ابلیس کے شوریا نہیں میں پھر تھی شورے, شورے جانتے ہو سرمایہ داری نظام دا خلاصہ یہ سرمایہ داری نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ ہو باقی سب ان کے دست نگرم محتاج ہو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 آخر انہوں نے جائیدادیں وغیرہ جو سرمایہ داروں کی تھی سب پر قبضہ کر لیا یہ روس میں انقلاب اس طرح کیا ہے تھا کس کی تاریخ سے کارل مارکس بولو بولو بولو آه آه آه کارل مارکس, آه آه مارکس آه آه کی تاریخ سے ملا طبقہ تو ہمارا یہ گیارہویں اور بارہویں کے قصوں میں مصروف ہے نا دشمن کو دیکھو وہ کس میں اور ہمارا ایک واحد اقبال ہے جو ٹو لگانے میں لگا ہوا ہے سبحان اللہ یہ لنگر خانی رخولہ ہے لنگر خانی ٹولہ جانتے ہو کس کو کر ہوں میں یہ برادر طبقہ یہ کون سا تبکہ ہے لنگر خانی وہ بولو مرو لنگر خانی طبقہ لنگر خانی اس کو کار کرو ان کی ساری فکر اور تدبر جو ہے وہ لنگر پہ مصروف ہوتا ہے اللہ ہو کیا مقام ہے کیا بلندی فکر ہے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 میں مصروف ہے اور ہما وقت تمہیں ختم کرنے کے لیے یہ سوچ رہا تم بڑا گرگ تمہارا کوئی گیارہویں پر لگا ہوا ہے کوئی کہتا ہے حضور آزر ناظر ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کسی مسئلے میں کوئی کسی مسئلے میں وہ کس مسئلے میں ہے وہ تمہاری سیاست حکومت اور تمہاری زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے اور رکھنا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے اور تم ایک و نامراد کے اس دشمن کے اس باغ ڈور کو دشمن کے ہاتھ سے آزاد کرانے اور چھڑانے کی سوچ بھی نہیں سکتے کیا بلا ہو تو اتنا خافر. سمجھ نہیں آئی آواز کیوں کٹ گیا تو پھر یہ صحیح نہیں ہونا, ہونا. پڑھائی صحیح ہونی تو فاسٹ کس کا توڑ جی نیلے پہ دہلا کیا وہ نیلے پہ دہلا آ جی اس طرح کی نظام جو تھا حکومت والوں وہ بھی لا دین نظام وہ بھی شیطانی یہودی کا شیطانی نظام ہے اس طرح کی نظام کیا وہ نظام بٹو والا وہ بھی لانتی نظام دونوں نظام سرمایہ داری ہو یا اس طرح کی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 پھر یہ اس کو اشتراکی نظام کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا نے جی یہ نظام ہونا چاہیے آخر میں اسلامی نظام ہے اسلامی نظام میرے بھائی نہ یہ سرکاری ہے نہ سرمایہ داری ہے نہ یہ اشتراکی ہے نہ کسی واحد طاقت کا ہے یہ اللہ جانو کا نظام ہے اس میں کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا نہ حکومت کا داروں کا نہ کسی اور خنزیر کا اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن بند کر رہے تھے حکومت ان کی خادم ہوتی ہے فاروق اعظم کی طرف مالک ہونے کا ادھر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا مالک اللہ خال اللہ اب سمجھ آ گئی مزید وضاحت آپ اقبال کی زبانی سنیں گے پانی دینا خلاصہ سمجھ آ ہے نا جی جی جی. یہ خلاصہ نہ سمجھاتا تو یہ بالکل بیان بیکار ہو جاتا ابلیس صاحب کھڑے ہوتے ہیں صدارتی خطبہ ارشاد کرتے ہیں تھا توجہ کیجیے یہ انار کا کہہ رہا ہے شیروں میں سا کے نان ہر شم کی تمنا کھو ابلش کہتا ہے یہ دنیا پرانا کھیل اناسر نا آگ پانی ہوا مٹی کا پرانا کھیل ہے نا یار یہ یا جان اور کھیل اس کو اس وجہ سے کہا ہے جیسے کھیل ناپائے دار ہوتا ہے اسی طرح یہ زمانہ بھی یہ گھٹیا دنیا ساکنانِ کے نانے آزم یعنی فرشتوں کی تمناوں کا خون وہ کہتے تھے ہم یہاں مرحب سے رہے اور یہ یہاں پر آ انسان تو ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا پوری نہ ہو سکے آرزوت برباد ہو گئی ان کی بربادی پیار جماد ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں نے کا فون ابریش کہتا ہے وہ oh, میرے چیلے چمچے کرچے oh, وہ آرام دے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 دو تیرو کلی سا کا فسوں کہتا ہو میرے رام داد میں نے فرنگیوں کو میں نے بادشاہت کا خواب دکھا دیا کہ تو بادشاہ بن پوری دنیا پر میں نے مسجد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 یا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا شرما یا تاریخ کا جنوب آرا! آرا! کیا دا بیٹے جو غریب لوگ ہیں نا ان کو میں نے تقدیر کا سبق دے دیا ہے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 ان کو میں نے تقدیر کا سبق پڑھا دیا کی؟ تقدیر ہا, کا سبق یہ کہی آئیے. آئیے بھی تیرے حق دی تقدیر ہے ہاں آزادی تقدیر نہیں بنانے والا رب تین آزادی پسند کردہ تیرے آستے. لیکن تو کی پسند کرے غلامی یہ خدا کا دیا ہوا اتقاد نہیں اس طرح غلامی کو تقدیر سمجھ کر اس پر راضی رہنا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 سرمایہ داری کی وہ بات کر گیا <تصفح> کہ میں نے مال، منا ہم کہتے ہیں مالدار کو مالداروں کو سرمایہ داری کا جنون ڈال دیا آ جتنا سرمایہ ہو سکتا ہے سمیٹو ہے سمیٹو لہذا اس کو خدا رسول دین ماں عزت ماں بہن کوئی شاید ہی پرواہ نہیں صرف دولت کی ہے فکر ہے تو دولت کی ہے وہی ماں لگ جائے داد بہن لگ جائے داد دولت آئے دولت آئے اس کو یہ میں نے جنون اور دیوانگی ڈال دی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 سوزا جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس ہے کہ سنو پتر جیڑی اگ میں بالی ہوے کسے کو بج دی میں اگا لاون دا بادشاہ ویسے میں سرمایہ داری دلا دی نیت کی جی اگ جگ چلا رہا یہ کدو بجتی یہ جس کی شاخ ہوں ہماری آاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخ لے جی می چڑھایا کون نیو کر سکتا یہ کجور کا پودا می لیا لما جا مرضی او تھلے کرنا چاہے گا آپ تھلے ہوا امش پیاخد کی پیاخد ہے کین پی صدر محفل کا خطاب ختم ہوتا ہے پہلا مشیر اٹھتا ہے توجہ ہے آرہ! کون سا مشیر آرہ! وہ کہتا ہے سر اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلی سی نظام اور پیچھے جل سرمایہ داری یہ اشارہ اس کی طرف کر رہا ہے اس میں کیا شک ہے کہ موہ کم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے ہوئے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 تو تو کسے اور میں مینو کی دیں گا میں کسی اور کم ہوتا رہنا خبردار میرے کو میرے کو کم جو باقی تیر آخ میں تین اپنا من دیا میں اپنا تن دیا میں اپنا اگا پیچھا دیا میں اپنی تھی پہن دیا میں اپنا دھی نیمان دیا خبردار بغیر تاج نالوتھا دیکھ دیں تیرا رکھ اپنے کوش ہے ماما بنے بھائی تو بڈا پھر میرا ہے خدا خالق میں وہاں پہ دے دے گا یہ اعتقاد یقین سے پیدا ہوتا ہے جب یہ آ جائے تو بندہ آزاد ہوتا ان سمے لگی جو اسی وجہ سے سمے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی کیونکہ بے یقینی سے غلامی پیدا ہوتی ہے اقبال کہتے ہیں غلامی سے بے یقینی بدتر ہے لانتی انگریزی کتے انگریز والے سن لے بے یقینی غلامی سے بدتر ہے سکولی کتے بے یقینی کا شکار ہے تو ہے انگریز سے توڑیں گے تو کہاں سے کھائیں گے کیسے جیوں گے یہ سرمایہ دار سے اگر میں جدا ہو گیا تو بس مر گیا میرا تو جنا نکل گیا یہ تو میں لگی جی حضرت صاحب نے سانو یقین دی دولت دیتی ہے تو ٹکر لے بیٹھے اور ہو یقین نہ ہوتا کہ ٹکر لے سکتے ہیں دھوائی خود آ ج ہر پاسے چیڑ خانیاں کر کے آ جا نہیں لبنی کو شریا جی ابھی جانے خوشامتی ٹکو بن کے تھبے لے کے بغیرت پتر جڑے تھبے لے کے آدھے اللہ تعالیٰ دے فضل خواہ وہ اللہ تعالیٰ نال نال میں فضل نال بیٹا. اللہ. اللہ. او دے بے یقینی نقطہ سمجھ لیں آزادی کس نقطے پر ملتی ہے اور غلامی کس نقتے پر آتی ہے سمجھ نال یقین ہو گیا وہ راضے کون کے آزاد ہو گیا ادھر یقین ٹوٹا تو لکان گیا تو غلام ہو گیا ایج آ گئی جی ہوں نظر ماریا جی آپ شاید یہ شاید اور پہلا مشیر صاحب جا جی وہ کہا کہ حضرت جی بہت اچھے جناب کا نظام بہت مضبوط ہے دن ب دن عوام گلام سے گلام تر ہوتے جا رہے ہیں تمام تر نا جکڑ بندیاں ٹھیک ہے سر آ جڑی اتنے وال نے آمپٹی کے تھلے نے کالے اتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے سر وہ کالے ڈیگے ہونے چاہیے ہمارا ڈسپلن ہوتا ہے تیری لین اس ڈسپلن کر لیکن نہیں انہیں من لینا وہ کتا سرمایہ داری نظام کا چیلہ چمچہ ہے اس کو گرو نے سمجھایا ان کا من خریدنا ہے مرو سمجھو پہلا مشیر صاحب آگے کیا کہتے ہیں غلام لوگ غلام لوگوں کی نماز کے متعلق بتا رہا ہے ازل سے ان غریبوں مشیر کہتا ہے ہمارے حضرت صاحب صدر محفل ناچیر کی گزارش یہ ہے یہ آپ کا جو سرمایہ نظام ہے اس نظام نے ان غلاموں کو ایسی نماز بتا دی جس میں سجدہ ہے قیام نہیں ان کے مقدر میں صرف سجدہ ہی ہے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 اللہ میں اقبال ایک اشارہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ظالم کہ مسلمان کی نماز سجدہ اگر رکھتی ہے نا تو قیام بھی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اگر جھکنا بتاتا ہے تو کھڑا ہونا بھی بتا رہا ہے اللہ! اشارہ دیکھ اس کا اس سے لینا اشارہ اللہ! لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلنا شان ہو یہ نہیں تمہیں سبق دے رہا کہ ہما وقت سجدے میں رہو نہیں خالق کے سامنے سجدے میں رہو اور شیطانوں کے سامنے قیام میں رہو خالق میں اگے چوک کے رو شیتان چوک کے رو سمجھ لگی خالق دے اگے چوک کے رو سور سور چوک کے رکھو لگ پتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کسی مولوی کے پاس ہے سب ہے مولوی صاحب کوئی مشیر ہونا کوئی پیر ہونا ہے حدرت صاحب کا مان لو میں تین قسمیا پہ نہیں پکان تے ویکیا ہی کے نماز کی گل کی نہیں ہے کیوں مرو سڑتے اگیں ہمیشہ سجدے جی رمی جتوں کسی کو نہیں بولی دا ہزار دلی دے دے کے موڑ کر میرے صلی اللہ علیہ وسلم بنا بنا حدیثاں اور دے اندر کی حال آہ the heat. پھر ادوریاں رہ جچی دسا اج کل مزدور طبقے کا حال اوی ہے کہ سچی دس اگر وہ مکان بنانے کی پہلے تو سوچتا ہی نہیں اگر سوچ بھی لے تو وہ کوٹھی بنا کے تے نال ایک کنال صرف جیڑی اندی, بادن در لیفٹ, دی باندر لفٹ باندر لفٹ لائٹ لیفٹ رائٹ کے لیے کنال اس نے لا کی فلان جو ہے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 نہیں پھر وہ کہتا ہے صاحب وہ کہتا ہے خالی نہیں ہے کہ محنت کش اکر تے پیراں جہے نبیوں کے وارث بن کر جنہوں کا کام تھا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 یہ ہماری سائے پہ ہم کی کرامت ہے یہ ہماری سائے پہ ہم کی کرامت ہے کیا ملا ملو قیت کے ہیں سبحان اللہ سر سا صدر محفل حضرت پولیس اصا مسلسل کوشش کر کر کے اپنے نظام تعلیم نال اپنے نظام حکومت سرما داری اصا پیر صاحب نیش کے محفل کر لیا پیر صاحب نی آستانہ آلیا فلانا شریف سجادہ نشین وہ بھی ہمارا آج چیلا ہے میرے حضرت صاحب صدر محفل گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ صاحب زادہ اس کا ہے صاحب زادہ لیکن مراد زیادہ تمہارا ہے مرضی تمہاری پر چلتا ہے صاحب زادہ کسی اور کا ہے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 ہو طرح بال آخر بولن دیا بولن دیا ہو کے بولن دیا باہروں مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی مسئلہ گیا کہ ذات و صفات کے مسائل جب چھڑ جاتے ہیں نا تو قوم اس میں مصروف ہو جاتی ہے اور ملوک ملوکیت والے جو ہیں نا شیاتی وہ آ کر حکومتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بیڑا گل کر دیتے ہیں ایسے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے قوم کے ہاتھ قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متائے کردار بحث میں جب آتا ہے فلسفہ ہے ذات و صفات ذات و صفات صفاتے بحث ہے چھڑے نہیں قوم کے جو کردار عمل ختم ہو نہیں عمل ختم ہو یا تے غیر مسلط ہو جان گے چھان گے چار گے ایک بال نور بشر جگڑے پچڑتے نہیں فلاں نے جگڑے پچھڑے جس کی واری جسل اس اسلے یہ ہلاد بنتے ہیں سمجھ نہیں لگی نے مرو لیکن قربان جاو سا دیادر صاحب آئے نا زین کدروں دا کدھر چوک مارے وہ کدھر گئے پتلے نور بشر والے کدھر گئے فلان کدھر گئے وہ راک ہی اتنے ربا دٹی آدر مسروف کر رہا سی فقیر کدھر کر دیں وہ اہ لے کے جا رہے تھے منہ ہی ادھر کر سمجھ لگی قوالی دا ذکر بھی کر کی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام وہ کہ مشرقی لوگ دے سڑا دے بڑے آشک نے رکھی بیٹھا میرا سی آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ. پیرب ہلکا ہوا بیٹھا پیر صاحب نی ہوا یہ رب لبھ دیروں لب لبتا لب لبتا لا سر لانا پیرا و تیرا کھ نہ روے تا برا دا برا سیا چ رب لبیا گلا بسا بھائی پاک لبیاں بچوں کا ملیر فکیر رب لبا ہے اوتری دیا پوترا تیرو میرا سیو لبن دیا تیرے رب لب دیرے رب لبھتا اقبال آتا ہے آدھا ہے گل یہ بھی جہے بشرکی لوگ نے نا کوالی عاشق نے ورنا علم کلام کو تھوڑا جزاد سفاد جھگڑے چیڑو تو اتروف رکھ دو عمل تو گئے لیکن آخر کی کریے دی مجبوری کبالی ہے چلو ابلیس پہ آندا ہے ابلیس کا پہلا مشیر پہ پیا کہ کیا مشرقی لوگ نا سازاں تے ساز دے منتر دے, دے تے ہوئے ہوئے ایسا منتر تے چلتا نو ہوش ری نہیں واقعی رنگ ویک ل میرا بس چلے پیر جڑے کوالیاں کی محفل سجا کے بیٹھے نے بیٹھے ہوں دے نا مار مار چھیتر بوتھا پنا یہ میں ظالما تاری شریت مستفا سارا دین سارا نظام سارا کچھ ختم کر کے تے تو قوالی تے تراسی سارا کچھ سمجھی بیٹھا اسے واسطے یہاں قوالی قضا نہیں ہوتی ات نار کرواں جہے بزرگان دین پہلا سبحان لا کدی کدی کوالی سنتے سن وہ مطلب سی اپنا درویش اپنا درویش اپنا, درویش اپنا ہی اللہ سریلا کوئی درویش آخنا یار شیرا روکی سنر جیسیا کوال نہیں سن اس بات کی دلیل نا چیز کے پاس امام بری سرکار سنے نی رول پنڈی والے دا نام لطف بری حق نما کی نا میں میرے کو کسی کو شاید کسی تھانے ہوئے یہ کابل چھپی سی افغانستان پی ہوئی یہ کتاب سامنے مراسی پتا میں بکنا کی آخر ہے جو بکی جان بد امل بئی مانو کوئی پتا نہیں شرابا میں کدی موجود آ جا اپنے کسی درویش نو میں آنا آنا یار فلانے شیر سنا تو یہ مطلب تو نہیں کہ ہوں میں جانی یعنی طریقہ کوالی آپ امام آپ اس واسطے آخیا ہے یہ کہ آپ کوئی مطلب سجدہ کوئی امام نے آلے بیت امام یہ وہ نہ آپ شریعت متحرہ امام نے آدھے امام نے اور آپ نے کمال کیتا ہے وہ تھے کہ نبی پاک واہج شریف لکھن والا حدرت موبجہ سن ہاں میں بولو السلام علیکم شیر کھڑے پندرہ سفر نبی اللہ علیک. ثم باللہ شوقی علیک. سارا عقیدہ ہی سنیا پوری کتاب پری پی پر ہے سنیاد سمجھ لگی نا برگا بشر نبی پاک حکم آیا محبوبہ مایا بادشر اس لیے اللہ نے نہیں اتارا کہ تو اپنے جیسا باہر کہ ہاں بندگی ہو د Căひă, صرف اللہ تعالی محبوب کی جی یہ کتاب حق نما اس کتاب کے اندر میں لب کے کسے باہر علیہ کے اندر آپ نے کی فرمایا کون کھاتے وہی سی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی لیکن ویر کیسی لانا دربار قبضہ من کری نے معاویہ کہنا کا قبضہ سمجھ نہیں آئی سے تو قوالی. دو سو, دو سو تین دو سو تین دعا کی ہے کہتے بے خود معاویہ خود معاوی بود میں نوشت او نبی کے میں فرمود قدرت ماوی کاتے بیواج تھے جو نبی فرماتے تھے وہ لکھتے تھے ہاں اس کے اندر سرکار نے ہے کہ فرمایا دے اپنے کبال ہوں سن کدی کدی زو کے چان کے آر فا کلام سن لے سن ہوں سمے لگی جی مراسیاں پیر جہ پہ کون سا مراسیا لتیف لتیف نماز تو ہٹے نے سوفی ملا ہٹے نے تواف حج مشیر کہ پہلا ہوں تواف تج آسے ٹوریا سنا وا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 مشیر کہتا ہے او صدر محفل بزرگان مسلمانوں کے اندر اس سرمایہ داری دور میں تواف بھی ہے حج بھی ہے لبیک کل لبیک کا شور بھی ہے لیکن مسلمانوں کی وہ تلوار جو ہما وقت جہاد کے اندر ننگی رہتی تھی بے نیام رہتی تھی وہ کند کپ لانتی جہاد دہشت گردی جہاد فسا دے نا لایا ای بندہ گانے خدا دا خون روڑی جانے hmm. صرف انگریزوں کو حق ہاں پہنچتا ہے کہ وہ بمار کر مسلمانوں کا انسانوں کا خون روڑے سمجھنے لگی بات <laughs> ہمیں کیا حق ہمارا خون روڑنے کے لیے نہیں ہے ہمارا خون صرف چتر خان جو کہ ہیں اور سنوے میں آنا ہاجی حاج کر دے لبل لو شری کلبل مردا بولے لبا اللہ دس رہا میں آلہ میں پتا نہیں کیا تب نو سمجھے ماسٹر آگو ہاجری لا جد ماسٹر لوگ فلانا نے رب نو سمجھا ماسٹر یہ آدھے لبرو حاجری لگن ڈی ہے آ, آ گیا سمجھ نہیں لگی <تصح> جی ورنہ اس فدو ہا جی امیز ہو بے مانا جتو کہنا لبے کس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تو خبر دے رہا ہے میں حاضر ہوں وہ تو جانتا ہے وہ تو سب کو جانتا ہے کون حاضر ہے کون غائب ہے جڑا اتنے آخر دا حکم میں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تیری فرما برداری کے لیے حاضر ہے حکم کر شریعت کیڑا حکم کنا سفر کر کے آئے ہیں سارا خاندان چھڑ کے آئے آئے آ پچھے انجہزر ہوئے کھڑے آکمان سے بھی جان حاضر دا پتر حکم سننا ہی نہیں چاہتا حکم آخی جبئی اللہ کرائی تو کوئی حاضر نہیں فرما برداری ہے سنتا ہی نہیں لہن سی یار کتوں گل نے خدا رسور حکم سنتے ہی نہیں سور پتہ نہیں کی بلائی نے جہاں حج کر کے آتا ہے وہ اگے خدا رسول دی گل کو سنا دے تو خدا ایمت اتنے کسی کی ضرورت شہ ہاں اور سنو پھر آگے کیا کہتے ہیں انل ہملک ون نحمت ان دن والنعمت والملک لا شریق الگ حمد تیری. یا اللہ سب نیمت گل کرو تو کنجل گل کرو جی چیزیں استعمال کر دگاب کری ات آخیا گیا ملک آخر گیا ردے چ رکھی ملک نہیں آخیا گیا یہ تو کافر بھی ہے ملک سارا اس کا ملک پھر بنا تو ملک کا مطلب یہ خود حاج کراؤں نہ رہنے. پہلا یہ لبا نے تلبیا تلبیہ سب تہلا کھنے کا سور رکھا ہے بابڑا وہ کار ماں کا سب تو اچھی ٹانٹا وہ کتی ہوں جا رہا ہوں وہ ملک اگریز نوتی کلا سعودی اگے لانتی تیر حج لانتری تے لانت رب تیرے تیرے تیرے دی طرف برستی رب نوٹ کرنا بولنا تگا بازی کرنا سورا ملک اگریز کا بڑا پیا رب تیرا کتنا کتنا ملک واقعہ ہے لانتی ہے بڑا سمجھ لگی جس وقت ملک اسی کا ہو یعنی کیا مطلب ان سے بادشاہ تقیقی ہوتی ہے نا زہری شریعت کے مطابق جب ملک اللہ کا قانون نظام اللہ کا بن جائے اس وقت یہ تلبیہ مسلمانوں کا سچ بن جائے یہ سچ ورنا کوڑ ہے سارا ورنہ رب لگا جی وہی گل ریبن والا دا کلمہ پڑھیں سڈے ادر صاحب بیٹھے سن آو آ فرماند نے کلمہ چھوڑیں وہ کہ پڑھیں حدرا صاحب کہ آلما چھوڑے وہ ہکا پکا بھی چڑا یار وہ بابا جیما چڑا آدھے نے یار گل چڑھ کلما رب نال ود ہے خلافی خلا دو تار دے توجہ ہے نا جدو کسن وعدہ خلافی کرو ایک دو بار چار بار 10 بار آخر ہے بولو بولو تیری میر رہن دے لا الہ الا اللہ محمد رسول ربط اعلی کے ساتھ عہد ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کلمہ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالی فرماتا یگ خود اللہ, اللہ کا عہد توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد انہوں نے تو پکے عہد کیے تھے مجھ سے کالو بھلا تو ہی ہمارا خدا اور تو ہی ہمارا معبود اور تو ہی ہمارا مالک ہے سب کچھ ہے کے پھر توڑی کھڑے احد اللہ رب کے ساتھ کیا ہوا یہ عہد ہے ہمیشہ توڑی کھڑا ہے نا رب تو الہ ہے تیرے محمد رسول ہیں لہذا جب تجھے خدا مانا تو زندگی کے اندر جو پیغام رسول کے ہاتھ میں تو تجا جے گا اور بھیجا اس پر ہم امل پیرا ہوں گے اسی کو زندگی کا منشور بنائیں گے یہ آہد کی تج آہد کر کے پھر انگریزوں کا نظام اپنانا تو پھر تن یار بابی یار ایون ڈال یار تنے دس تھانے چرے ہر پاسے تیرے رب نال آہد کرنا ہے نظام تیرا ہو جی نظام اگریز کا چلان واسطے ساری نسل کوئی اہد کر کر بار بار جو توڑنا پیا تری مہربانی یہ کلمہ چھوڑو کیا کرو پھر اتو سٹ آپ نے ماری آپ نے فرمایا ہوئے کا کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے <speaking Australian men's music singers> <product> مسلمان پڑھانے والا ہوتا ہے اور منافق سے چھڑایا جاتا ہے واہ, واہ, نا... واہ کیسے جی کا کلما مومن وہ تو خود پڑھانے والا ہوتا ہے انہوں تو منافق سے چھڑایا جاتا ہے انہوں آخری تیری مہربانی مگروں لو جے نے بھی پاک نے کیا منافکا نٹ کوٹ مشید تو باہر کڈیا تو کلمہ جب رسول کٹ رہے کلما چڑا رہے آن کی مہربانی ڈگن لگی سمجھ آ گئی مومے طواف حج ہنگامے باقی نے مسلمان دا جہاد ختم ہے یہ فرمان جدید کس کی نومی دی بے حجت ہے یہ فرمان جدید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 خیر ہے سلطم کا تو جہاں کے فتنوں سے نہیں ہے با خبر ڈاکٹر صاحب چھوٹے صاحب نو کہ لگا یہ لگتا ہے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 جس کی شرح میرے ساتھ بھائی انہیں کر رہا ہے سن وہ سننے والی سی وہ دا صحیح کلیجا پوٹا کھولن گیا یہ جمہوریت جس کے حق میں قاضی ہے نورانی ہے نیازی ہے ملا ہے بابی ہے شیعہ ہے برے برلر ہے لنگر خانی ہے شیطانی ہے وہ کیا ہے جمہوریت اس نے کہا حضرت جی آپ نے جمہوریت کا ذکر نہیں کیا لگتا ہے آپ کو تازہ فتنوں کا پتہ نہیں ہے یہ ایک نیا تازہ فتنہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر تک نہیں کیا ہوں پہلا مشیر دی غیرت اٹھی انہوں نے آخیا یہ آکی جانا مجھے پتا ہی ہو نہیں لا وہ پھر اٹھو پھر پہلے مشیر آ گئے اسٹیج پر درت وجوہ اچھا ہوں جو پہلا مشیر پھر اٹھا انہیں لگتا ہے آپ تازہ فتنوں سے بے خبر ہے کون کہتا ہے نہیں ہوں میں ہوں مگر میری جہاں جم دوں پتہ ہی نہیں یہ گلاج پاگلوں گیا ہل گیا انہیں کیا گل یہ بادشاہ بادشاہت کا ایک پردا جمہوریت کا نام ہوں بادشاہ فرق صرف پوری میری دکا کا خطرہ یہ سارے دھرم یہ سی نظام ہے مجھے پتا لیکن سامنے ڈر کو نہیں سی ہے جو سل جی ہیں ساری نسل چلی پوری میرے پاس ہونے پترا نسل نہ جانا گے تو ہو جانے گا ٹھیک ہے نا ذرا عوام کو بھی خبر چاہیے کہ ان کے نمائندے کیا ہے یہ شیطان کی حرام زیادہ نسل ہے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 یا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر آہ! اگر کچھ اس کو ذرا اپنی پہچان آنے لگی ہے نہ تو ایک اور ہم نے داغ کھیلا ہم نے خود شاہی اپنی بادشاہی کو جمہوری لباس پہنا دیا لو جی تمہاری حکومت ہے ہاں ہم حکومت ہماری ہوگی دلانے والے تم ہو گے لہذا نام تمہارا دیں گے تمہاری بیٹھے نے جدو بھی آتے نے ایک کلا ہو پچھلا ہی چلا اقبال سچ کہ میں کہہ رہا کسی پتہ نہیں میں کدی آؤ گے تو پتہ لگے گا کہ میں اقبال کی ابلیس کی مجلس سے شورہ کیا اقبال کا کلام جو ہے نا وہ منتظر بیچارہ پڑا ہوا تھا الماریوں میں لکھ گیا ل پدو جہاں سارے پدو سانو آپ ہی کہنا میری گل بات میں پتا نہیں پودوا ٹولہ ای مردہ لگے پیتے نے سارے ایمان نار کسی نے گل کی نہ ان کی سمجھ آئی کسی نے جی کسی نو سمجھ آئی بھی اندر دے دے چیز جرت ہی نہیں سی. بیان کرنا ایک ضرورت ہے کام تو سی جانگے زمانے لازم. زمانے لازم جانگے بابا جی شاہ نام عوام کی حکومت شاہی وہ سرمایہ دار کتیا جاندے نے وزیر مشیر حکومت ان کی نام عوام کا یہ بات سمجھانا ہے. اور بات مثال یہاں پر وہی دینی چاہیے وہ مرد مرتے آئے باپ مرنے لگا کفن چور تھا اس نے بیٹو بیٹا اس کا ایک ہی بیٹا تھا بےچارے کا لخت جگر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 ان کام میرے والے کرنے جان نہیں دینی اتو پیسے کفن لونے پر ایک کام کری جد مردے کا کفن لا می نال کیلا ٹھوک دے ان پتر نے یہ کام شروع کر درو کفنتا ادھرو کلا ٹھوک د اور جڑا بھی جا کے اپنے مردے کا ہشر ویکے کبھی اندر پیو چنگا پیو چنگا تاریف ہو گئی اوی اس ملک کے حاقم کی تعریف ہو گئی اس ملک کے اندر حال کی تعریف نہیں ہوتی سب ماضی کی ہوتی توجہ ہاں تاریف نہیں ہوتی سب ماضی کی ہوتی ہے جو گزر جاتا ہے اس کی تاریفوں پول چنگا سی تیر دی بھی چنگا میں ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس تو سمجھتا رہا اچھا تمجھتا رہی آئی تو سمجھتا رہا کہ ہماری حکومت ہے چلو ووٹ تو ہم سے لے پڑا تیرے چ پتہ ہے لڑکر میرے ہاتھ پینے نے نہ پڑا کنجر دے بچے کدو ہو سکتا ہے ہاتھ لو تڑائی ایک ہاتھ لوا کے ہاتھ ہے وہ جا تیج آ جائے کوٹ کوٹ کے گنج کی ری دیکھ ایک بات یہ بتانا چاہتا ہے کہ ووٹ دینا چھوڑ دو مرے ووٹ دینا چھوڑ دو کاروبار شہر جاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود ہے میرو سلطان پر نہیں ہے منحصر گا جو بادشاہی بادشاہی کاروبار ہوتے ہیں نا کیا بادشاہی کاروبار ये ये حقیقت ہو یہ نہیں کہ فلانا بندہ ہو گئے. نہیں. کام وہی رکھو وہ لوٹ مار اپنی شہنشاہیت اپنی من مانی فرونیت جی مرضی کی رکھو کم وہی رکھو کوئی بات نہیں اگر ایک کی بجائے دس بیس یہ پوری اسمبلی وہی کام پکڑے گی تو پھر یہ وہی بادشاہ فرق اتنا ہے وہ ایک اور یہ زیادہ سمجھنے لگی نہیں کے وجود نہیں چاہیے یہاں پر یہاں کام چاہیے چاہے ایک بادشاہ ہو چاہے دس بادشاہ مجلس سے ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ جس کی ہو نظر ملت ہو قوم کی مجلسی ہو پوری یا پرویش کا دربار ہو جو ایک بادشاہ ہوتا ہے ارے بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کی نگاہ دوسروں کی کھیتی پر ہو کیا جی جمیل کی دکان دودھ کی فلاں اچھے بازار کے اندر ہے بندے بھیجو دیکھو کتنا کما رہا ہے اب بہانہ بناؤ ہاں بھائی لائسنس ہے چلو بارہ ہزار لوگ ہاں بھائی یہ سفائی نہیں کی سفائی کا پورا بندوبست نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارے بندے آئیں گے ان کی تنخواہ والا ہزار طریقے سے اصل کام ہے صرف کمانا دوسروں نے ہے کھانا ہم نے ہے کتنی ماں کے بچے صرف کھانے کے بہانے کے لیے بھائی بادشاہ کس کو کہتے ہیں کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم وہ چاہے مجلس وہ چاہے اسمبلی ہو چاہے ایک ہو چاہے تین سو ساٹھ سور ہوں جی رکھ کے آؤں اے وہ بادشاہ ہے, ہی بھی شادی بات ہے اور بادشاہ کا مطلب سمجھے اور بادشاہ کنو پتا لگے جہاں سورا کا سور پہن جکا سردار لوگوں سے نظر رکھے کمائے ایک کھاوا گے ہزار لوٹ لوٹ چوت اپنی آجاشیا آج مست ملنگ سمجھ نہیں لگی مونو کی کہ بادشاہ ہوں پتا لگا اسلام بادشاہ نہیں امیر المومنین تے خلیفہ رب کا نائب ہوتا ہے مہنگی کی हाई हाई हाई हाई हाई हाई है. है وہ سلطان غیر کی پہ ہو جس کی نظر سلطان کی مرنے مرنے مرنے کی جس کی نظر دوسروں کی کھیتی بھرو کی کنی فصل نکلی آدھے کنا حصہ بابے اور نظرانہ جان ویکل فارڈ پوڈ بابے نظرانا کنجرانے وڈے دربار جو ہے بابی کتا آجو بھابی کتا آ دربار سے نظرانہ پونا شرک ہے مان دیا پوترا اے زرداری تے تے ای میں سلوار گا دے پیسے دے, دے دے زرداری بہن دی سلوار لے دے ظلم نہیں داسے نظر کیوں جا رہے رہا پترا ادھر نہ بولی فلم انٹرنیٹ نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام ت نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرو چیز سے تاریخ تر جمہری نظام کی خیر ایک گاٹ ہے یہ تین پتہ ہی اتو چمک دندرو چنگیز تو تاری چنگیز بادشاہ ظالم آدھے اندرو چنگیز تو ہی ود ظلم ہو اس نظام مولبی صاحب ڈیزل صاحب اگے ہوں توں ویکی خلا بڑا تھوڑا نی جانا ویکو آوام ردو بات آؤں تھوڑی وہ آتا ہے ٹولہ میں کلا اتری دارا پتا ہے بلا وا تھی کر گبرانے بلانچ میری ہاں اتو لگتی ہوں امت چلو چڑیل تا کر کے ویکیے جن جی بیگ دیے پانچ سال تک گڑا جی چھڑ دیئے کہ نہیں لاکھ دم کریے ایک سر بھی کر دم کتنے رکھا ہوا جی دم کرے <laughs> جمہوریت کے پہلا <laughs> <laughs> مشیر دوسرے کو جواب دے چکا تیسرے مشیر کی باری آ گئی شیخ رشید شد یار غور کرو میر قادری صاحب لگتے ہیں تیرول قادری صاحب سترے مجلے سے کھل آ گئے نو نہیں یار صدر میں پھر سوائے تو کوئی نہیں ہو سکتا اور صدر ہوئی یہ مقام کسے نہیں مل سکتا نائب نائب صدر ہے بڑا تیسرا مشیر اٹھتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جی گل روے نا یہ روح بادشاہی والے روے مسلمان چر پاسے تے فرون رہن اکو فرون روے جی پام مجمو ٹولہ فرونا کا روے تو پام ایک فرو شرارت کا داری نظام جیسا کہ چوک کے پڑا مارو نہیں روٹی کپڑا اور مکان بس یہ ہونا چاہیے مزدور کی سب کچھ مزدور کی ہاتھ مزدور سارا کی بنے گا تاریخ لے کلمات پہ بولتا ہے تیسرا مشیر جو ہے تیسرا مشیر اپنے او جو ہوتی اپنے تاریخ کے کلمات کیا بولتا ہے کہ او کی بلا ہے ساتھ وہ کارل مارکر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 بتاؤ پر مشرقروزے حساب میں تو سارے واسطے حساب تو کیا مت دن بن کے اٹھ پے وہ سرمایہ دار مارو کوٹی چاہیے آؤ تھی آؤ یہ بنے گا اسے بڑھ کر اور کیا غلام اٹھے آقا بنے تو مزدور غلام وہ اٹھے کہ گل پہ روس دے اے ملک سرمایہ دار سن سارے دیا خیبان دیا رسی تو ماریاں کی مطلب ہرشے شا اتر پتر کر کے ہرشے کھو پٹ کے دب مار کے لکھا سرمایہ دار سارے مار دیتے آخو تیسرا چوتھا تسلی دیتی گبران کی لڑ نہیں چپ چپ چپ چپ ادے بھی اص بندوبستان تھوڑے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بہرے روم کی موجوں سے لپٹا کون بہرے روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا کہاں بالت چو سنوبر کا نالد چور با نیا خواب دکھا دیا ہے وہ ادھر آ جائے گا اور مقودہ مقابلہ پھر ہو گیا سین تیسرا مشیر اٹھیا تیسرا پھر تیسرا, پھر تیسرا پھر اٹھا چوتھے نے خاطب کیا ہوتا میں تو اس کی آت بینی کا کچھ کائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے جاؤ آو... اس کا کیا بات یہ ہے میں تو مسئولینی کو کچھ نہیں سمجھتا اسے آک مت بھی بنتا ہی نہیں انجام کیا ہوگا سوچتا ہی نہیں اس نے تو الٹا بیڑا غرق کر دیا فرنگ کی سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے فرنگی سیاست کو بے نقاب کر رہا ہے یہ بھی تو ہماری ہے سمجھ نہیں لگی اچھا پانچواں مشیر اٹھتا ہے کون سا پانچواں مشیر کہتا ہے اے تیرے نفس سے کار عالم استوار اس نے جب چاہ کیا ہر پردگی کو آشکار مخاطب ہوتا ہے حضرت صاحب سے بڑے حضرت کہتا ہے آپ کیا مضبوط کام ہے آپ کے ہر پردگی کو تو نے ننگا کرنا ہر پردے کھول رہے مرتبہ کھول کے وہ مارنا ہے تیری حرارت سے جہانے سو اب لہے جنت تیری تعلیم کار تیری حرارت کی وجہ سے جہان میں ساری تڑپ رونق جہی کھڑی ہے تیر نال ہی کھڑی ہے حضرت ملی سی واقعی رونک ہر تھان بغیرتی نہیں لائیے نہیں جی جی انسان تیری تعلیم کار بنتا ہے شیتانی کام جنری تو سبق سمجھتا ورنہ کی پتا لگنا تجر کر آدم کو وہ ماہر نہیں تجھ سے بڑھ کر فطرت ہے آدم کو وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پر یہ اس کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ شیطان اور باقی یہ کیونکہ نقل ہے نا نقل کو پر نباش نماش ان شتان درا مشورے چل کی نے کہ راز اسی جاننے اور رب بھی نہیں جانا اور گانا پڑتا ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو آپ کیسے جانے مشیران نے گل کی ہونی اور اس طرح کی گل کسی اور کی واقعہ اور کس نقل کر کے بیان کرنا چاہے وہ فرضی قصہ ہو یہ بزرگان دین سے بھی منقولہ ہے بس نوی رومی کے اندر بھی ہے تو آ رہی نا بات تو ان کی نقل کر رہا ہے آخر آدم کی فطرت کو ابلیس جس طرح تو سمجھتا ہے وہ تو خدا بھی نہیں جانتا یعنی یہ آپس میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں خدا نہیں جانتا جن کا فقط و تسبیح و ہو تیری غیرت سے اب تک سر شر نگونو شرمسار پانچواں مشیر کا حضرت ابلیس سے مخاطب ہو کر جناب کی غیرت کی وجہ سے فرشتے شرمسار ہے تو انہیں سجدہ نہیں کیا انہوں نے کر دیا تیرے دکھائی پا وہ شرمندے گھر جہ شیر گھر جم تیرے مرید افرنگ کے ساتھ فراست پر نہیں ہے کہ جی؟ <laughs> حضرت جی گل ہے سر ٹھیک ہے سارا کچھ ترید سارے فرنگی سارے فرنگی کس کے مرید ہیں حضرت بلیس ہی وہ پانچواں مشیر کہہ رہا ہے کہ سارے فرنگی جادوگر جنہیں ہیں وہ جناب کے مرید نے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 وہ مزدور تو محنت کا دا کے جڑوں محنت یا شاید کر مارنے کیا کہ نظام لے کے آئے ویستے سے دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین چڑھ گئی کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار کہاں کوا جنگلی کوا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 جتے کما لے مان تک چڑھ گئی کتنے پہنچ گئی گل بات شاید جا کے بدل لگ پہ فتنا کیا ہے کہ آج ہیں کوہ بار سارے کانپ رہے ہیں بہت لوگ کانپتے ہیں اس اس تاریخ سے جو کار مارکاس نے مزدوروں کی چلائی ہے میرے آقا وہ جہاں و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پرمدار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 حضرت ابلیس اٹھا آخر کے سرداری خطبہ خطبہ سارے جب دے پسد تو ڈر بولیا ہوں کھل جائے گی فکیران فقیران دی شان لگی یہی خود بلیس نے دبانی عربی کا مقولہ ہے شانوں دیے جیدی گواہی دشمن دین جیدی گواہی دشمن, دین دشمن اور فقیران کی گواہی دین لگے سناو ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے تستے تصرف میں جہاں میں جہانے رنگ و بو کیا زمین کیا میرو بہا کیا آسمان جہ آسمان تبکل نہیں یہ بھی سارے میرے قبضے ساری روئے زمین میرے قبضے چیتان پیاخدا ہے کون پیاخ وہاں بھی پیاخا ہے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 جی لہٰذا نبی کے لیے ایسا علم ماننا شرک ہے اور شاطان کے لیے خدائی بابا جی دے بیٹے جی تیا سارا پشان کر کے پہلو تیرے یتیم سرا سے ہاتھ رکھا گھبراوی نہ جے ڈیفینس بنے گا مسیح لگ گئے بن گیا پہلا نمبر تیرا دوجا نمبر تو تاری پانی ہے پچھا دکھا داروں سمجھا لگ سمجھ لگی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تباشا کر بو شرخ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو لہوسلہ کرو بکروے میں جدو یورپی کتیا کا لہو گرما اینا بغیر تھا بغیر بغیر جدا ہو جائے جانا ہم نہیں آدھا ہو سلا پترو میں جدو یورپی دے لو نرم کر کے بنتا ہے ہر پاسے کی فساد ہوں کہ بربادیاں گھر گھر بھر دیا نے ایک بارہ پترو حوصلہ کرو می نگ جا مطلب بنے گا لوگ گرم کرن کا ہو سی بندے سی دان بول سیاست کیا کلی کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوتا کیا پیاستی کلیسا درویش مولوی مارا نا. سارے ویسی کلندران کو نچتے میرے پیران پیرا چارے <سوفت> <سکت> <وزف> <تصف> <laughs> یورپ تو ایک آئیے سارے ڈگ پہلے تو, تو, تو, تو پتا نہیں کیا پہ بوجھ کوئی تھانڈا کے مار گیا تباہ کر گیا دربار والے تو راب, راب کی جان چڑائی صاحبزادہ کہہ دربار والے تو ربی جان چڑائی توجہ درب مجھتا ہے, ہے دو مطلب کارخانے جنخانہ شیشے دا سمجھے یہ سرائیاں یہ پیالیا نوڑ کے ویکے پتا لگے شیشے دے کہ کا مطلب میں تہذیب یورپ نے بڑا پکا بنایا ویخلا ای دوسرا مطلب جا شر والے کٹیا نا اسے کٹیا اس آخیا بھی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ شیشے کا توڑ کے ویکو گے پتہ نہیں میتا بچی میری جمی ویتا میو آ مار میں پہلو ہی کیوندے کوئی ٹکر نو کوئی مہنگائی کوئی بھوی نو رو نانی روے گا کوئی دادی نو روش شاہے رو کسی مال ڈنگرو روح گے حوصلہ کرو تو میں بلا کاسیف ساری ایج لیجیے مطلب کٹیا جہاں والے بوجھے پا لیا سمجھ نہیں لگی میری پہلے سمجھ آئے کہ تاجی بڑی پکی ہے لگے. دست فطرت کا نظام ہے مالدار گریب کا فرق ہونے اے اٹھ کے تو میں مکان لگ پیا آپ مک جائے گا کب ڈرا کی سکتے ہیں مجھ کو راہ کی پوچھا کر روزگار پریشان ہو گارا ہوں وقلے پیتے ہیں شراکی اوچا کرد یہ گلیاں اے پریشان روزگار اے پریشان روزگار اے جنہاں دا دماغ پاگل ہوا فرد پریشان ہو جی ہے جہاں کی یہ میرے کی آخنا ہے میرے سے کی اثر پاؤنا میرے کچھ نہیں یہاں ہے مگر مجھ کو آ گئی کہانی وہ آتا ہے مجھے کسے تو خطرہ نہیں جنہ تطرا ہے ان دس لگا سوڑے ہے سوڑ سوڑ سوڑ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خواہ کس میں ہے اب تک شرارے ر گھبراتاؤں اسمت سے گھبراتا ہوں جی سو ہالے بھی آر ز چاری پی ہے پہ اگ بجھ گئی ہے پر چنگاری پی ہے بچار ز مولا کدی اپنا اسلام نظام دے گا بجتی <تصفی> بج بجتی بج اج ایسا سوا دے پہنچ گئے پر کئی <تصفی> فکیری سمت کے اندر پہنے ترف نے یا مولا کدی دے, دے وے گا <تصفی> <تصفی> اصا بھی یار رکھ کے بیٹھے کم خطرہ ہے اسمتوے جی سواد اندر دی چنگاری ہال پیے جم ہر پاس خالی ہو گئے پر ایسے درد والے بہت تھوڑے مستے جڑے لال مراد اٹھ کے آسو کا پانی کٹ کے وزو کرتے ہیں اس زمین کے پانی وزو ہر نباری کر دے درد کے آسواں پانی کھٹ کے وزو مرد شیخ درد والا باقا نکل دیا ہے درد والے وہ نہ ملن کو گبرا ہے گبرا ہے وہ اگر گبرا ہے حضرت صاحب جیسے مرد خدا تو گبرا ہے جا سرگی ویلے ہو چکے رب کی بارگاہ رو کے آسو دا پانی کٹ کے فریاد کرتا ہے آدھا کدی کرم چا کر دعا فریاد بلیش رب دا عرش ہل جانا میں کیوں نہ ہلا میں باغ مولیاں جڑا عرش نو ارش چھڑ دے وہ مینو کیوں نہیں ہلاوے گا اسلا کٹا کرو فلان کی بلیس کی نسل آخری سنو اصل آدھے ہوں ہر شہر ہوں خبر کسی شہر نہیں اگر ہے تو بے ہتھیار ہتھو خالی فکر جہاں اک دترو کٹ اترو کی شاہ صاحب, صاحب کرم والے دی گل یاد آ گئی آل آل تو سنا انہوں نے مرید من دسیا میں شاہ صاحب نال جا رہا سا میرے دل چلتا ہے پچھا رہے تصویر لالی مری پی کیڑیاں دا پنجر بن جایا باقی ہر شا کھا گئے شاہ صاحب میرے دل تے خیال تو متلے ہو کے فرما نے فلانے آپ نے تصویر تو کی تھی لالی اڈ کے اتے جا بیٹھی فرماند نے جلیا جنہیں دشمنوں سجنا کن کچھ دوں کھادو ملان بڑے بہمان شیتان ملان کی گل یاد آتی ہے جہاں آل وہ آ کے وہ پڑھا رہے رہی پڑھتے رہو قرآن او تو بمب ٹھوکنگ تھلو قرآن پڑھو گے میرے رب نسب پایا ہونا ملا سورا نہیں جاننا اس تو پوچھو جڑے پیچھے بیٹھے وہ آتے نے سانو خطرہ اس مرد دے اتروا تو آن خطرا ہے سور آدھے بم بناؤ قرآن کی قرآن کی لانسی تین قرآن کا نہیں قرآن کی ہے مومے نہیں جانگ سمجھ نہیں لگی اللہ کو پابرتی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو بچو جا تو جانتا ہے میری وہ گل نہیں جڑا بچوں ویگ لینا وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے ہمارے سرمایہ داری نظام کے لیے یہ طرح کی نظام فتنہ نہیں ہے اگر فتنہ ہے تو صرف اسلام ہے صرف اسلام اس, کی اس کے خطاب کا ایک حصہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوتا ہے حضرت ابلیس کے اگوں ہے پیا کہ میرے یہ بھی پاک کے کہ اس دا حال بنیا پوری سبحان اللہ جانتا ہوں میں جمت ہاملے قرآن اسمت بتھیرے نے پر حامے قرآن کوئی نہیں ہاف قرآن بتھیرے نے بہت قرآن ہاں میرے قرآن وہی ہوتا ہے جو عمل کر کے مولا علی کی طرح مجسمہ قرآن بن جاتا ہے اللہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن میں تاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن حقیقت میں ہے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 گل گل ساری سن بی یہ اسلام فیتنا یہ بھی میں جاننا یہ ہاف قرآن بتھیرے نے اٹھا اٹھا سال بھی آفر نے پر ہاملے قرآن بابا جی کانگڑ بھی نہیں بچے کی ہونا بابا جی کانگڑ بھی ہاملے قرآن وہی بندے مومن مسلمان نے یہاں دین بھی وہی سرمایہ داری ہے جہا سا یورپ ان تیار کیا ہے یہ بھی سارے وہ نام فرما بردار تابے دار چل پچھو چلن والے بڑے کڑے نے جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں بے یہ پیدا ہے پیران نے حرم کی آستی منوں پتہ ایت مسلمانوں کی اندھیری جڑے بھی بزرگ بیٹھے ہیں پیر بیٹھے نے آستانے والے بیٹھے نے یہاں کسی کا ہاتھ حدرت موسا وگو چمکدار نہیں جا حکومت چان کرے کی مطلب وہ بزرگ چلے گئے امت دی زندگی کی دی زندگی دی انقلاب دا پیغام دا دے سامنے ہاتھ اپنا ظاہر کر کے چڑھتے وہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> کوئی نہیں رہے اصر حاضر کے تقاضا ہو نہ جگ, جگ دے تقاضے دستے پہ منو خطرہ پہ لگ گئے اس زمانے دے حالات تو کدرے لوگوں کے اتنے نبی شریعت کھول نہ جائے ری معلوم نہ ہو جائے ادھر فکیر دس والا اس جہان تو تنگ ہو کے اس حقیقت رو سمجھ جے حاضر کے تقاضا لیکن یہ خوف اللہ آئی پیغمبر سے سو بار اللہ ہاف دے سے زن سن مرتاز مرد ما ہاں فری کن ہاتھ لا کے ابلیس پیاکھ دے چیلتری دیا تے گا جی وڈی کنا ہاتھ لائی بیٹھا جی میں جین کی پوچھتے جی میرا نام سن کے تو ٹٹی نکل جی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 پہ لانچی تعلق اس قوم تو ٹوٹ گیا جدو جدو تقریری سلسلہ بند ہو جائے لوگ بہنا کو بالکل بند کر دوں کہ یہ سوری مشیر جی یہ مشیر چھ ہاں تک کوئی ارادی مشیر ہے کوئی غیر ارادی مشیر ہے, دشمن رول رول کھوتیاں کو مارنا جی, میں سکو جی میرا کیورپ چ میں کیا جیت سکول دتا میں گشتیاں بنا پر نبی کا نظام جنا حفاظت سچی دسی عزت دی حفاظت پردے دی گل سڈے حدر صاحب نے آن کیتی ہے کہ کسی ہوتی کسی ہوتی سچی دسی سر والا معلوم ہوا اقبال جو شرح دس گیا املیس پکاٹ پہ نکل جس شرح تو پکاٹ پکاٹ ج دے بکاٹ جس شرح تو نکر دے پے شرح یہ ہوئی ہے جی میرے حضرت آ کے مشہور آر آآ آآ آآ آآ آآ آآ میرے حضرت نے عورت کی عزت تو ہی کام شروع کی کام نہیں شروع ہے مرتاز نبی دستور مردان کے شیر ازما کہ نہیں پنڈا ہے پوری پنڈ اوقات ہے برادری جڑی ازما ہے آ جا چڑھ چڑھ کے آتا سا میں آشک تو میں دیوانہ تو میں پروانا میں شہید ہونے کو بڑا چاہتا ہے سالے جان سے سارے آشک پرائے ہوئے نہیں اتنے ہجریا گسرے کا کوئی کام نہیں مردا ظاہر کر دنیا تے میرے خا جب میں غیر مدد ہوں بے خوف ہوں یہ کیوں ڈرے سمجھ لگی گل مرد مرد آفری گل پہ جائیں گل کردیا گبرائی نہیں مرد آفری کیوں کہ شریعت آئی تو مرد بنا دیا دسو اقبال سڈے نہیں بول گیا مینی خبردار حرام کما نہیں حرام تلا نہیں حرام کھانا نہیں ظلم زیادتی کرنی نہیں جو حق حقوق ہمسائے خدا زکات یہ وہ صدقات سارے دینے نہیں پیچھے مال پاک رکھی سمجھنے لگی تا کر کے جب مال نو اس طرح کمان دے اندر بھی زیادتی کسے نال کرنی اند اند اند اند اند تو مزدوری خون سکن تو پسینے سکن تو پہلو دوی نہیں ہک بنتا مت ماری حق خبردار جدو اینا ہونا ہے تے پھر ادھر دولت تقسیم کر کر آخر سدکار صدقات وغیرہ ہزار طریقے ہاں جی ہر کسی نے کما دے تین پتا خدا دی چندتاج ہاں وہ سارے آ کے توڑ کے پرا مار ہے اسی واسطے آ کے دولت رکھنے کی اجازت ہے پر ہاں دولت پاک رکھنا ہے رکھ ہاں ہر آلودگی اسے پاک و صاحب مناموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین مالدار نو رب و دولا شریق دی امانت تیرے کوڑ خبردار خیانت نہ کری مالک تو نہیں مالک ہو رہے تو امین مالک ہو مالک پتہ ہے جد اسلام آخ گا تیر امانت ربھی خیالت لاؤ گئی جو حق حقوق سارے پورے کرنے نہیں جدو امین بنا یہ پابندیاں خیالت نہیں کر سکنا پھر یہ مالدار بھی رحمت بن جائے گا لا بھی رحمت آ جائے گا میری گل سمجھو شد ہے ختاب تھا بزرگاں خطاب کا تیسرا شد ہے دوسرا آخر پہنچ گیا اس پڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے کیا یار ایڈا انقلاب دبدلی مخلوق اس علاقے کی زمین آباد کرے جنہیں کرے گا وہی سر پیڑ جنا مرضی کر لو تک نہیں سکنا خبردار یہ نہ کہ تالک بن کے جنوب مرضی دی گیا نہیں رقبوں کے مالک ہوں نے جہاں ریٹائر ہوگے انہوں آتے دو مربے دس مربے فلا دے دیتے اپنے قجر دیتی رکھتے تے خدا دی مخلوق بکی مرد ہے نہیں نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا من آن فلا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 پہلے نمبر سے آ کے میرے آسان یہ شالا راج شریعت مومنا اگے کھلے نا یہ سمجھ آئے دے نا یہ رکھا جی ختم سے درودان کے مسلم رکھا جی بہایا تگڑیا کبھی ملازم ڈوگر بولے یہ کدی جاگر ملاسی بولے اتنے کدی شبیر ملا سو شاہ کدی فلانے شاہ کدی ٹی منگنے شاہ فانو شاہ کدی فانو شاہ کدی فانو شاہ کدی ڈاکٹر شروع کیا گوری سیمیار ہو رہا ہے کجرا کدی تحیدان بھی سیمیار ہو رہے ہیں کدی تو <سؤال> سیمی نار پغیر توہید فکیرار بول چکا وہ پغیر سیمینار ہو رہا نا فلان ہو رہا فلان ہو رہا ہے بدو قوم میں یار جی مرد مچائی جی آکل <سؤال> انہیں اتوں کی کدی لنگی نہیںم گٹ توحید اور سم ہے اور خدا کی غالت کیا ہوگی وہ کتیا مرتے فقیر دے سینے میں توحید ہوں اور توحید والا ہمیشہ جنگل پیاوان بڑھ کے آتا ہے اللہ اسی لیے ہمارا اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا با میں فاروقی اور سلمان سے می ناراض نہیں اقبال یہ نہیں کہہ رہا کہ بنتی ہے میرا اور میں فاروقی و سلمان لانتی ہے خدا رسول دام اشتہار چھاپ کے کروڑا نالیاں سٹنا توحید مہا تری آ گئی ہے توحید تو تھلے رول گئی ہے لانتیا دینا کی سمجھ نہیں لگی ہے تھلے رول گئے جب رابر کا نام رول گیا ہاں مذہبی بانڈ وہ مشیر ہے سمجھ نہیں آئی عمر ابلیس ابلیش کہ تھوڑی گنی ہے مومن محروم یقین ہے مومن کے باس یقین نہیں ہے بے یقینی کا شکار ہے کہتا رب کا ہو جاؤں گا بھوکا مر جاؤں گا شور سامنے خلاف بولتے استعمال کرتے چیک بھوکے مارتے کہیں نہیں ابلیس حدرت کی ٹوئیجوک مار ماری خرا شابش شابش دے یہ جو دس میں ادروں دھیتی بھن کی کرن دیا سارے پابی آ جب کوئی بندہ ڈریا ہوے تو آدھے لی کی بندے بڑی ہوتے ہیں لتان دھیان کی کرن لانسی بھن کی لتات کرنے بڑے موہم کھلائی بلے بلے بلے, بلے کتوں کھاوا گے مارو ہی مارو ہلیا بچارا میں یار جیتے تاری مہربانی تک مشورہ نہیں دئی وہ کلما رسول نہ چھٹ تو مگروں لاؤ تی بلا اسلام ٹکری ہے پترا تکوں ترخائے ہاں تو کھائیں گے کیا کریں گے فلان یہ میں کہ باقی وہ صحیح ہے بابے ہو بابے ہو رہے تیسرا حصہ حضرت صاحب کے خطاب کا اور ساتھ ہی اختتام توجہ اچھا وہی کھول کے بیٹھے ہوئے بے گئے اقبال کی سٹ پیا مارتا کی راز پہ کھول دا ہائے اس مومن نو ہوئی میں میرے پوترا ذرا توجہ کری مذہبی جھگڑیا بولنے والے مولبیوں سے کوئی پابندی نہیں نا چیز نے نبی بشرا در کھولیا مرضی کے متابک نہیں لگے گی لگے گی وہ آدھے یہ رکھو یہ ہے یہی بہتر الاحی آلچار وہ ٹوکا لے پھر میں ٹوٹا بھی نہیں پھر پورا ٹوکا چکی پھرتے ہیں میں ٹوٹا بھی نہیں پھر ان ٹوٹے والا گوارا ہی نہیں ٹوکے والا پورا گوارا توپا بھی اصلے بھی نہ چیز کوئی شہ نہیں میں صرف گل کرنا یہ گل کوی گل کو ملان کا ٹل کو نہیں وہ ٹل کھڑکا دل وجہ وہ ٹل کڑکا در وہ پتہ ہے ابلیش پیچھوں بابے ہو پھوک ماری کھڑا ہے اے اے اے اے اے اے اے پترا میں تمہوں سب دس دے وہ جی آ گئے نبی شرح دار دس والے تو بول گئی عرش ہے گئی دس اقبال کے ہے سکبال مسلمانوں کا ہے کہ نہیں اقبال مسلمانوں کا اور مجھے کہنے دے اقبال مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے بالکل اتبار کافروں کا ہوتا ہے اقبال بخت آندر مرے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعبیلات میں الجھا رہے آج پروفیسر صاحب قرآن کی آیت کی تفسیر یہ کریں گے آج جائے مطلب بیان کریں گے آپ جہاز کھولیں گے تو شرح گل نہیں کرنی صرف قرآن آج القرآن میں نئی نئی تفصیلیں ہو رہی ہیں پتا میں لگی جی کھولی جانا ہے جس کی تقبیر توڑ ڈالیں جس کی تکبیر اللہ اکبر اتے کھبے اگے پچھے ہر پاسے ہر چل مچ کے کلا بجا سب جادو ٹوٹ جا <سؤال> خدا دی فکر ایسے ایسے مسلمان خدا کی فکر رکھا توجہ ہے دی رات کدی روشن نہ ہو جائے تاریخ رات روشن نہ ہو جا کتھے رکھو مریم مر گیا جا مسل میرا کادیا نہیں آ گیا بلکہ کل میرے کو ایک دوست آیا ہے سیال کوٹ ایک نو جماعت نکلی اتو کی برطانیہ نوی ایک جماعت نکلی وہ بند انسان تو پہلو انسان حدر آدم والے سلام تو انسانیت شروع ہوئی نہیں انسان یہاں تو پہلو انسان آئے سنتی ہزار سال پہلے انسان سن کی اگر تصویر آتے ہوئے آدم سی آدم دور آخر نوز بلا جمع ہے آدم سیا آدم وچوں حضرت اما ہبا پتلی وچوں جمی میں اگو لفظ نہیں بول سکتا جہاں پوتیا بہن چوتھا نے بولیا تے آخیا باللہ اپنی ماں بنا دتی ہے ماں پھر آخیا اپنی ماں جو کرنے لگا یہ تھے آ گئی کر رہی ہیں کم جم ہاں بادشاہ ماں نوتے لین ہر شہر کی چھٹی صرف دینی دی چھٹی نہیں ہزاروی ورگے جڑے نے وہ انہاں دے وکیل نے ہاں وہ آدھے وہ وکیل نے انہاں دی مسلمانی دابت کرن واسطے وہ چوٹی کا دور لاؤنے ہاں جی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 یہ الہیات کے ترسے ہوئے نا تو مناد تم اسے بے گانا رکھو عالمِ کتار سے تا زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. ہو موہرے ہوسلے میں جنہوں نے چیڑی رکھی آئے تاکہ زندگی کی بساط میں اس کے سارے مہرے موہرے کیا مطلب دنیا کے اندر زندگی کے, کے معاملات کے اندر یہ ہمیشہ محاب مادی ہار کر پیچھے ہی رہے یہ دند زندگی کے دنیاوی معاملات میں کبھی دخل نہ دے یہ ادھر ہی رکھا جی کسی پہنچو تسوی پھڑا دیا جی وہ آخ گئے جناب جی ماشاء اللہ اللہ, اللہ. اٹھے حضرت آپ کا پیغام یہ ہے کہ جناب جی ہاں جی کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی تندی کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی مذہب میں او روحانی سیکھنے کے لیے ہماری ڈھوئی میں بڑھ جاؤ پورا روحانی بنا کے اندروں نہ کھا تو پھر آکی ہوٹل کردار سے تا بسا زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مورے آدر گوٹیات ہوں تختی جی شطرانچ کھیڑتے ہیں وہ یا, یا مدرسہ کھول رہو یا نماز ہو تبھی تے زور ہو گئے. یا تبیر تاگے تے, تے ساڈے چھتر بارن دی باری آوے تو ٹوھی نکی تے زور ہوگئے اتنے باہر اگر کوئی فائز لین سورا اس کجر نے پتا کر وہ شرا کرتا ہوتا خیر میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اور جہان بے سباد یہ بے وفا جہان ہوروں واسطے چلی رکھے لانت سورا جسلانوں گلا سبق پرائے نے گلامی وہ چلے میرے آمدار پیغام جہان ہے اٹھو میرے یارو اٹھو اے چھا جاؤ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 آدھے بندے آئے سب جو مدینے کے ذکر اور پکے کے یہ مستعفی کے پیغام کو پاؤں میں رولنے والے ہیں کتنے کھڑا ہے تو مستفا دین کو پیرہ ہٹ لو لیا لانچیاں ابلیش کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اقبال بکا رہا ہے میں قربان جاؤں تیری عظمت کو سلام اقبال چیر بھلیا رہا بھولیا رہا پر جس رڑ پیا تو کمال نہیں کرفا دس علاقے کے جناب نظام بیٹھ کے کھیری گل سارے سارا گوٹی پا کے کھیل ادھر کھیڈ مصروف کر کے اپنا کام کر کے جانا رہا چکل دیا پوترا بنا مستفا نو دیر نہیں لگی باقی سمجھاؤ لگنی سی گل ہے کرنے والی تک رہے مومن غلام اور اپنی غلامی دا بندوبست کر دا ہے سگول توں بھی دا تو دا پتر تو تنی تاکہ اس طرح کیا مت تک ٹھیے ٹے پوشی کرتے ہی رہیے پوشی کرو ٹے پوشی سی آئی پنجابی خیر میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑا کر شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر ہے وہی شیرو و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہیات وہی شیر بنا بنا کے سنا ووی درویش والیا گلان سنا جڑیاں آخ عاشق لوگ سا جگ تے کارون بیٹھے ادے پورا مرو گلے لان پھر تیرے زیرو میٹر بوے تک حضرت صاحب جو آخے گا پیروں میں ہوے گا جدھروں گزرے گا تیرے استقبال واسطے لاوا سی صاف کر گے پر کتیا لانتیا مسلمانوں رکھے کوڑی لے جاؤ میں نہیں دنیا چھوڑ دیتی ہے اسا دنیا چھوڑ دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے کوڑی بھی چھوڑ دیتی <laughs> بھی چھوڑ دیتی وہ سکو لے لے جاؤ جتنے مرضی لے جاؤ جو مرضی کرو اترشا چھوڑی کرشا ہے ہے پریت وکری آشکان مسیت پریت وکری آشکریت وکری مسیت دی اندر دی ہے نیل وکری نیت ہمیشہ بھڑی ہوں یہ چنگی کدی سوچ دے چھوڑ کر اوروں کی خاطر سمجھ آئی ہوئی ہے معلوم ہوا ان میں سلیہ یہ جڑے شاعر پڑھتے ہیں میں پھر نات آئی نہ سونا تیری تباہی سرکار دی شان نہیں یہ شان گوانے پھرتے نہیں اقبال دس ہے وہی شیرو تو اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیات زندگی دا تماشا چھپائی اس کو کش مکش زندگی دا نظام بھائی کی گزرتا پیا پین کہ بنا پلانے پی ادھر نہ سوچے لانتی سونے نبی تے آئے نگر ہی اتے رکھی جنگ تا ہوئی میں کلمہ رسول بھی پڑھا لیا کلما رنٹا پڑھا بھی بھی پڑھا میرا سوال ہے جنگ ہو گئی کلمے مکے چ جنگ ہوئی چکر ہے کلمے ادھر ادھر ما دتا سو کلمے نے ادھر اگ ل سو ادھر ادھر بابے ہوا برف آتی سو چکر کی معلوم ہے سور نے وہ کلمہ نہیں پڑیا وہ کلما سمجھوتے کی گیڈی دیکھا آخری دو شیر ہیں سنو گل بڑے راز دیاں گلیں بیات نہیں منج کا پوچھ کرج تو پوچھا کر اس اسمت کی بیداری میں ہر لمحہ ہر نفس ہر نفس چرتا ہوں اس امت کی بیداری میں ہے حقیقت جس کے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 زبان نل جہاد ہو سکے گا تو زبان کے ساتھ کریں گے اگر تلوار کے ساتھ ہو, تلوار کے ساتھ کریں گے ہم ہاں بیٹھنے والے نہیں ہم ہاں ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑنے والے نہیں احتساب ایک کائنات ہاں بھی پورا رہنا ہے وہی بات حضرت والی حضرت عمر فرماتے ہیں یار پریشان بیٹھا ہوں یار تم میں, میں غلط چلوں تم مجھے کچھ نہ کہو اتنا اندھے بن جاؤ میں فکر میں ہوں ہاتھ فرما کمال پٹھا ہو کہ ڈنگا چال کے ویگ تینو سمجھا گے نہیں سمجھے گا تو تلوار مار کے سر لا جائیں گے ہر نفس ڈرتا ہوں اسمت کی بےداری سے میں یہ نا کہ نکر کے تو ہے غیر سیاسی فلان کسی کو کچھ نہیں کہتے غیبت غیبت کتی نے پتر کو پھر ہیں کی تباہ کاریاں نالیا چی میں نالیاں گند گٹری چی کتاب سب تو زیادہ نکلنا چلا دروانہ نے ایک چوپ سو سوکو تو چوبی گھنٹے چینل چل دے ایک چلتے چپے چپ مرو تک تو سان چینل نہیں چلانا چاہیے جی زبان سی وہ بھی چوپ رکھو آخری شعر ہے بھائی آخری شعر ہے ابلیس کہہ رہا ہے میں بیٹے تمہیں سبق دے رہا اس سبق میں ان سب کو مصروف رکھو وہ کیا ہے مست رکھو فکرو فکرے صبح کا ہی میں اسے مختتر کر دو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 پتا چل جائے کہ تخت اور مسلے کا رشتہ کتنا گوڑا کتنا گہرا رشتہ ہے ادھر سے ادھر جائے لہذا ہونے کرو یہ آخر نہیں تسلے دی سوچ باقی سارے واسطے ملا آتا ٹھیک ہے یہ میرا میری پیر آدھا مسلح میرا او اندہ تاخت میرا پئی اندہ... کھڑی نا اس رنگتی ونڈ نے اس مسلمان قوم پر ہمیشہ کے لیے غلامی کو مسنت کر دیا اور ٹٹو بن کے چتر دیئے رو تو رو ہر پاس ویكے گا رو سار سے كل طریقے سن درشنیا اندی چل پاؤ جی رونا تو نہ بدلے تو پھر آ گئی ڈر پچتا مرتا نچتا پیا لاس خطرے نو سانو جائیے آمین تاکہ اے ساڈے اے بزرگ خون نہ ہو آمین میں کہ بہت مولا پیر چوپ